اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا و اس تم یا موسا اور و اور وہ وقت یاد کرو یہ و اس کے لیے کئی ایک جگہوں پہ اب دیکھیں گے یہاں سے لے کے جہاز ابراہیم علیہ السلط کا پہلے پارے کے آخر پر ذکر شروع ہو رہا ہے وہاں تک بار بار یہ و اس کا لفظ آئے گا اور جب کل بھی عرض کیا تھا اور جب یعنی وہ وقت یاد کرو جب یہ بات ہوئی تھی ہمارے استاد جو تھے وہ اس عز کو بحث کرتے تھے لغت کی اور وہ ایک دقیق بحث کرتے تھے اس کو چھوڑیے عام طور پہ چونکہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو اس لیے آپ بھی اسے سمجھ لیجئے کہ یاد کرو اس وقت کو کب کو کالا موسا جب حضرت موسا علیہ صلاح نے فرمایا لے قومی ہی انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے اپنی قوم سے یہ بات ارشاد فرمائی ابزت مسار صلاحۃ السلام نے جو قوم سے خطاب کیے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی کہ لن اللہ ہاں یہ قومی ہاں یا قومی انکم ظلمتم اے میری قوم اور پہنچ کے میں تمہیں پچپن نمبر آئے تھے وہ اسکول تم یاموسا اوہو وہ اسکول تم یاموسا اور جب تم نے کہا اے موسا علیہ السلاۃ والسلام وہ اس کا جو ہے خیر یہ تو بات ہوگی وہ اسکول تم یاموسا اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا حضرت موسا علیہ صلاح والسلام سے کہ لن نُؤْمِنَ القا ہم ہرگز ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے لن کا جو لفظ ہے نفی کر رہا ہے اور اس نفی میں بھی شدت پائی جاتی ہے کہ ہر گز ہم تم پر آپ ایم پر ایمان نہیں لائیں گے حتی یہاں تک کہ نر اللہ ہم اللہ کو دیکھیں جہرتن کھلی آنکھوں سے اعلانیہ یعنی صرف آپ کے کہنے سے ہم اللہ تعالی کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں یہ انہوں نے کہا حضرت مسا علیہ السلام سے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ نبوت کی زبان پر بے اعتباری تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں ہم ہرگز اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں جب تک کہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت مسا علیہ صلاحت کی زبان پر بے اعتباری ہوئی اور یہ کفر ہوا خاص طور پہ جب کہ ان کے معجزات دیکھ چکے تھے تو پیغمبر علیہ صلاۃسلام کا معجزہ دیکھ لینے کے بعد ان پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے تو اب بجائے اس کے کہ یہ ایمان لاتے اور تصدیق کرتے انہوں نے کہا ہم تو بالکل ہرگز خدا کو ماننے کے لیے ان چیزوں کو ماننے کے لیے آپ کے کہنے سے تیار نہیں ہے جہاں تک کہ ہم دیکھ لیں یہ قلتم تم سے مراد ہیں وہ ستر آدمی جنہوں نے بظاہر اس بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی کل قصہ گزرا نا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی انہیں قتل کر دیا گیا اب کچھ ایسے تھے ان میں جنہوں نے کہا ہم نے تو یہ عبادت کی نہیں ہم تو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے اچھا صاحب شرک نہیں کیا تو اب کیا, کیا؟ اب ایک اور کفر کیا انہوں نے اور کہنے لگے کہ یہ جو چیز ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ اہم ترین واقعات کویا کہ پانچواں انعام جو اللہ نے ان پہ کیا تھا وہ گنوایا جا رہا ہے اور حجت قائم کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم میں سے ستر آدمی ایسے تھے تمہاری قوم میں سے جنہیں ان کے جزیرہ سینا میں جہاں ان کا قیام تھا وہاں سے لے کے موسا علیہ صلاح والسلام کو حتور پر تشریف لائے اور وہاں پر پہنچ کے ہوا یہ کہ اب اللہ تعالی کو دیکھنا نہ دیکھنا اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے وہ بھی بات قرض کرتے ہیں ہوا یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی کہ یہ ہماری ہتاب ہے تم اس کو مانو تو انہوں نے حضرت موسا علیہ صلاۃ السلام پر الزام لگایا اور کہنے لگے کہ غالباً پہلے سے وہاں کسی کو بٹھاؤ اور یہ اس کی آواز ہے ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اللہ نے پرمایا پزرت کو مسائقہ تو اور پھر کیا ہوا تمہیں اس چیز نے لے لیا سائقہ کڑک شدید بجلی یہ گستاخانہ مطالبہ جو تھا اس کی پاداش میں تمہیں پکڑ لیا تم کو اس شدید بجلی نے وہ تم تنظرون اور تم اس کا آتا آنا دیکھ رہے تھے ایک بات تمفسرین نے یہ کہی ہے کہ اس آئے کریمہ سے معلوم ہوتا ہے موتضلا کا خیال یہ ہے مفسرین نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا کی رویت ناممکن ہے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا اور اگر اللہ کو دیکھا جا سکتا ہوتا تو محض اس سوال پر اتنا شدید عذاب خدا کی طرف سے نہ آتا تو اس لیے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی کی زیارت نہیں ہو سکتی اور ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کی زیارت ہوگی قیامت میں یقیناً اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان دیکھیں گے اور اس کے بہت سے دلائل ہیں حدیثیں تو بھری پڑی ہیں اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی زیارت کا خود قرآن کریم میں بھی بعض مقامات ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں سورہ قیامہ ہے انتیسویں پارے میں اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اللہ تعالی نے صاف بات فرمائی ہے پچہتر نمبر صورت ہے سیونٹی فائی سورہ قیاما اور اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا پارہ انتیس پچہتر نمبر آئت اور سورہ قیاما ہے اور بائیس نمبر آئت آیت نمبر ٹوینٹی ٹو وجو یوم ازن اور اس دن چہرے وجوہ وجہ کی جمع وجو ہوئی یوم ازن اور اس دن لوگوں کے چہرے ناویراتن کھلے ہوئے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے تو ظاہر ہے کہ مراد ایمان والے مسلمان ہے جن کا صحیح عقیدہ تھا الہ ربی اپنے پروردگار کی طرف ناظرہ وہ نظر کر رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اہل ایمان کو قیامت میں اللہ تعالی کی زیارت اللہ کی رویت نصیب ہوگی اور اس میں ایمان والوں کا حصہ ہوگا ہاں گناہگار اور جو کافر ہیں وہ خدا تعالی کی زیارت نہیں کر سکیں گے تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی یہ قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے اور اسی طرح اگر آپ تیسویں پارے میں چلے جائیں تو وہاں پہ سورہ متففین ہے ایٹی سورہ کا نمبر ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے سورہ متففین میں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک بات دوسرے انداز سے ارشاد فرمائی اور اس میں تیسواں پارا ایٹی تھری نمبر سورہ ہے اور اس میں آئے دیکھیے آپ ٹویلو میری پارا تیسواں تھرٹی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبا یوکب وہی اور اس قیامت کے دن کو کوئی نہیں جھٹلاتا لاتا اللہ کل متدن سوائے اس انسان کے جو حد سے بڑھا ہوا ہے اپنے اعمال میں عقیدے میں کفر تک پہنچا ہوا ہے اسیم اور سخت گناہ گار ہے ایزات اللہ علیہ آیاتنا اور جب ہماری ہماری آیتیں اس سے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کالا اساتیر تو کہتے ہیں یہ تو کہانیاں ہیں پچھلے زمانوں کی تو کافر ہوئے نا کلّا ہرگز نہیں بل بلکہ بات یہ ہے کہ رانا آلہ قلوبہم ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ما کانو یکسیبون ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں کلّا ہرگز نہیں بلکہ قیامت میں انہیں سزا ملے گی ان نہ کہ یہ لوگ لوگ کون ہیں ان ربہم اپنے پردیگار سے یوم ازن اس دن لاماجوبون حجاب میں ہوں گے پردے میں ہوں گے یہ جو سزا دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا کیونکہ اگر اہل ایمان کے لیے بھی اللہ کے ہاں حجاب ہو اور وہ بھی نہ دیکھ سکیں تو پھر یہ کافروں کو سزا کیسی ملی اس لیے یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت میں اہل ایمان کو اللہ تعالی کی رویت ہوگی تو معتزلہ ان کا عقیدہ بھی یہ ہے اور اسی طرح فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی عقائد میں یہ لکھا گیا ہے کہ, قرآن کہ, کہ قیامت میں اللہ تعالی کی رویت نہیں ہوگی اللہ کو دیکھا نہیں جا سکے تو جو آیت کریمہ وہاں ہے سورہ بقرہ میں جس مقام کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر اللہ اعلی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے انہیں سزا دی تو سزا اس سوال پہ نہیں ملی بلکہ اس کے اسباب مختلف تھے اور وہ سزا جو ملی ہے اس بات پر گستے موسا علیہ صلاح وسلام کی زبان کا اعتباد نہ کرنا مذاق اڑانا شریعت کا ان چیزوں پر اللہ تعالی نے انہیں سزا دی اور سزا بھی ایسی کہ ان کے اوپر گویا پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ تم اس بات کو مانتے بلکہ نہیں بلکہ ان کو اللہ نے فرمایا فاخذت کو مساح کا تو اور تمہیں ایک کڑک نے عالیہ شدید بجلی نے پان تم تنسرون اور تم دیکھ رہے تھے تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کی رویت قیامت میں بھی ہوگی اور اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے دو طرح سے یہ تو کسی آدمی کو خواب میں اللہ تعالی کی رویت یہ ہوتا ہے کہ لوگ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اب وہ خواب میں دیکھنا کیسا ہے یہ بس ایسے ہی ہے جس کو دکھائی دے ایسا خواب وہی کچھ جان سکتا ہے یہ بات بیان سے باہر ہے اور اس کی دلیل ابن سرین رحمت اللہ علیہ کا قول بھی ہے جو صحیح صنعت سے نقل ہوا ہے یہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ امام تھے حدیث میں لغت میں اور خواب کی تعبیر دینے میں بڑا مقام تھا ان کا بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان جیسا اچھا خواب کی تعبیر دینے والا کوئی نہیں گزرا اور ابن سدین رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالی کی رویت قیامت میں اس کو اگر کوئی خواب میں دیکھے اللہ کی ذات پاک کو تو اس کا کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ جنت میں جائے گا یہ اس کی انہوں نے تعبیر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عظیم زیارت اس کو ہوئی ہے کہ اس کے اعمال آہستہ آہستہ صالحیت کی طرف چلے جائیں گے اور اسے جنت میں داخلہ انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا اور دوسری صورت اللہ تعالیٰ کی رویت کی دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے جنہوں میں واقعی اللہ کا اتنا قرب حاصل ہو گیا ہو ان کو خدا تا کی تجلیات یا ایسی چیزوں کی زیارت ہوتی صوفیہ میں جب کوئی آدمی سلوک طے کرتا ہے اور وہ بالکل انتہائی مقامات پر پہنچتا ہے جسے وہ اپنی ز... اپنے الفاظ میں مراقبہ ذات سے تعبیر کرتے ہیں تو مراقبات کے بھی آخر پہ پہنچ کے ایسی کیتیات پیش آتی ہیں بہت سے مشائق نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو اس لیے اللہ تعالی کو دیکھنا قیامت میں تو یقینی طور پر ہے ہی ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی بعض لوگوں کے لیے والی تعلی کی رویت یہ ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہو سکتی اور یہاں جو سزا ملی ہے انہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی خواہش کا اظہار کیا بلکہ بات یہ ہے کہ اس کے اسباب مختلف ہیں کہ پیغمبر حستے موسا علیہ صلاحۃ السلام جو تھے ان کی بات کو یہ قوم جھٹلا رہی تھی اور اسی طرح زد کی وجہ سے تھی یہ نہیں ہے کہ کوئی شوق سے کر رہے ہیں بات تو بظاہر ایک ہے ایک آدمی شوق کی وجہ سے اللہ تعلی کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ بات الگ ہے اور ایک زد کی وجہ سے تو یہ تو زد ہے اس جد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعاع کی گویا کے زیارت کرنی ہے تو اشاد ہوا کہ دیکھو پھر کیا ہوا تمہیں ایک, ایک بجلی کون اور اس نے آ, آ کے لے لیا اور وہ اس پہ ہلاک ہو گئے وہ ان تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے اس تنظرون کے دو معانی کیے گئے ایک تو یہ کہ تم دیکھ رہے تھے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے بعض لوگ بعض کو دیکھ رہے تھے کہ جب بجلی گری اور وہ آدمی مرے ہیں تو اس وقت کچھ ایسے بھی تھے جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور ایک ترجمہ اس کا دوسرا باہر المحیت میں ابو حجیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اور یہ ابو حجان اندلسی جو ہے ان کی تفسیر, تفسیر ہے البار الموہیت اور بڑا ذوق تھا انہیں قرآن پاک کا دو تفسیریں لکھی البار الموحیت لکھی پھر جینی بھرا پھر انہوں نے ایک مختصر تفسیر بھی لکھی اور یہ ابو حجان اندلسی یہ آئے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے ملنے یہ دونوں ہم اثر ہیں اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی شان میں انہوں نے ایک پورا قصیدہ بھی کہا لیکن شیخ کی طبیعت میں مزاج میں غصے کا غلبہ تھا انہوں نے کسی کسی کسیدے کے شعر پہ انہیں ڈانٹ دیا اور ذرا سخت لفظ کہہ دیے تو ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علبی ناراض ہو کے چلے گئے اندلس کے رہنے والے تھے مگر قرآن پاک کی جو حیثیتیں ہیں نا مختلف ان میں سے صرف اور نہب جو ہے اس پہ بہت اچھی تفسیر ہے اس کی اگر آپ عربی پڑھ لیں اور کبھی قرآن پاک کو عربیت کے اعتبار سے دیکھنا صرف نہو لغت ایک, ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی ہیں تو یہ البحر المحید بڑی لاجواب چیز ہے اس معاملے میں شاہ ولی اللہ محدث سیلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت نے الفوز القبیر میں بھی اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مختلف انداز ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کس کس طرح اس کی تفسیر کی جاتی ہے پھر انہوں نے مختلف اقسام لکھی ہیں کہ حدیث سے کون کرتا ہے اور حدیث سے کیسے کی جاتی ہے تاریخ سے اور فقہی اعتبار سے اور عربی گرامر کے اعتبار سے اور آخر پشا صاحب لکھتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں سے اللہ نے حصہ دیا ہے اور میں جس طرح براہ راست بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اسی طرح میں نے بغیر کسی واسطے کے خود اللہ سے تفسیر پڑھی کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں اور بہت بڑے الفاظ ہیں یہ تو اب اب تو شاہ صاحب کو گزرے ہوئے تین سو برس ہو گئے نا اب ان کے کام ان کے بعد جو اللہ نے ان کے کاموں میں برکت دی ان کی اولاد میں اور جو ان سے سلسلے چلے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کہاں اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام تھا ورنہ دعوے کرنے والے تو بہت سے ایسے گزرے ہیں جن نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دعوے بالکل غلط ثابت ہو گئے یا یہ کہ ان کا ظہور نہیں ہوا یا یہ کہ وہ پورے نہیں ہو سکے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دعوے بھی بہت بڑے بڑے کئی جگہ اپنی ایک کتاب کے شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اس کتاب کو لکھوں حجت اللہ کے شروع میں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کتاب کو لکھوں یہی حال ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کبھی وہ کہتے ہیں یہ کہ فتوحات مکیہ مجھے کہا گیا کہ تم لکھو اور اگر تم نہیں لکھو گے تو تمہیں زندہ جلوا دیں گے تو میں نے اس لیے یہ کتاب لکھی ہے بہرحال ان کی باتیں ہیں مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے خیال میں آئے تفاصیر جو ہیں ان کی طرف ہم وقتاً وقتن جو بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تفصیر میں اس چیز کا غلبہ ہے تو کل کو اگر آپ عربی صرف نہ پڑھیں اس البا المحیت کو پڑھیے بہت چیزیں بہت کام کی چیزیں اس میں ملتی ہیں واحد آدمی ہے ہمارے علم میں جس نے اب تک یہ ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ انتم تنظرون کا ترجمہ ایک یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تنتظر ایک ہے نظر کیا مانے ہوئے دیکھنا اور ایک ہے انتظار انتظار ویٹ کرنا کسی کا تو انتظار میں بھی اصل میں نظر لگی رہتی ہے نا کہ فلاں آدمی نے آنا ہے فلاں کام نے ہونا ہے آدمی ذہنی طور پر سوچتا رہتا ہے تو یہ الفاظ تو سارے ایک ہی مادہ ایک ہی جگہ کے ہیں یعنی قریب قریب کے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ تنظر اور تنتظرون کے دونوں الفاظ ایک ہی طرح کے ہیں تو اس لیے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ کہا کہ مسا علیہ صلاحت سے کہ لن ام نر اللہ حجہرتن ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اور تم جو تھے تمہیں آسمان سے بجلی کوندی اور اس نے آ کے پکڑ لیا وہ انتم تن اور تم اس بات کے انتظار میں تھے کہ جو درخواست پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں یہ قبول ہو جائے تو تم انتظار کر رہے تھے اور بجائے رویت کے اوپر سے بارش اور او او او اوپر سے طوفان اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونا شروع ہوگا یہاں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلا فلا اجسر فلا اج میں میری جسارت میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں یہ ترجمہ اختیار کروں اگرچہ عربی لغت میں اس کی گنجائش ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں احتیاط بھی کتنی تھی تقوا بھی کتنا تھا وہ کہتے ہیں گرائمر میں اس کی گنجائش بہرحال ملتی وہ انتم تنظرم اور تم کیا کر رہے تھے انتظار کر رہے تھے اور اگر خالص لغت کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو انتم تن تاز یعنی تم نا انتم تنظر تم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو اور خالص لغت کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو انتم تن تاز ضرور تم منتظر تھے اس بات کے کہ تمہارے لیے کیا ہو اللہ تعالیٰ کی رویت تمہیں نصیب ہو جائے لغت کے اعتبار سے بھی یہ ترجمہ درست ہے اور چونکہ اور کسی چیز سے ٹکراتا نہیں ہے کوئی اس سے اور حرف کسی چیز پہ نہیں آتا اس لیے اگر اس کو کوئی اختیار کر لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے